الحمد للہ علی اللہ، دل عب دل عب دل دل الحمد للہ تو رسات نہیں إن الله وولائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت بلند آواز نہ سارے مل کے پڑھو اصلا تو سولا موالی نہیں سی یار ای جنا بجنا بیٹھا اتنی آواز ہونی چاہیے اصولا تو سلا مولی کئی اصلا تو یا راحت ہری دوستو بزرگوں نوجوان میرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہفتہ جل شان ہومدو شنا و گرو و درود میں لمبی آل التحیت شنا سواد ہل کے کی مولا جل والا بارکہ اندر فریاد ہے کہ مولا تعالی نفسوش ہے سن انسان نے ہر شر ہر فتنے تو اپنی رحمت دی پنہ نجا تتع فرماوے دینی دنیاوی اخروی گھاٹے خشارتوں معصیت اور نافرمانی توں ذہنی نظری قلبی غلطی خطاط ہوں محفوظ فرما عظیم شان محفل شریف سالانہ جو کہ بسلسلہ مصطفی بسلسلہ مصطفی صل اللہ علیہ ساہ وسلم اعتعد پذیر جس کے اور جس کے محتمل کے اہتمام کرن والے برادر مکرم قبلہ حاجی حافظ محمد وقاص صاحب اللہ تبارک و تعالی جل لشان اس جلے شریف نی اپنی گاہ قبول فرما کے مولا سونا بھائی محمد وکاس صاحب دی دنیا آخر سونی فرماوے اور بالخصوص اندر محترم میں میں را محمد ریاس ہے اللہ روتالا اس لاج شریف کا سدقہ نو صحت نافیہ فرمایا دوست پہ ادر میرے توجہ کرو باہر جڑے کھڑے ہو جڑے پھر ٹر رہا ہو آرام نال سکون نال جگہ سے بیٹھ جاؤ آ بچوں بھی جڑے بیٹھتے ہیں یہاں بہاؤ جڑے نہیں, نہیں بیٹھتے یہاں پاسے کر درد کوئی بندہ کھڑا نظر نہ آئے محفل اندر کوئی بندہ خلل دی جی. کوشش نہ کرے دنیا جہان دی ہر گل ساری قوم بڑے ذوق شوق نہ سنتی ہے لیکن جد واری دی بھی اللہ دے قرآن اور سونے محبوب دے فرمانے کی شان دی باری آئے تو بےتوجو ہی دا مظاہرہ نہیں کرنا انتہائی توجہ محبت ذوق اور شوق نال بیٹھنے دا اظہار فرمان تاکہ جو میں جناب نو رب رسول کا پیغام سناگا وہ جناب کے ذہن نشین ہو جائے جناب کے سامنے جس موضوع سے کلام گا اس کا اروان ہے نجات کا سبب اطاعت مصطفیٰ ہے اور نافرمانی پکڑ اور عذاب کا سبب بنتا ہے کہ میں جناب نو دو گل بیان کرنی کہ بندے نو نجات کس چیز نلتی ہے دونوں جہانوں دے اندر دنیا دے اندر بھی اور آفرت دے اندر بھی او چیز کیڑی ہے کہ جس دی وجہ نال بندہ دوہ دونوں جہانوں چرخرو ہو جانتا ہے نجات پا جانتا ہے اور او کی چیز ہے کہ جس دی نال بندہ دوہ جہان دے اندر پکڑے آ جانتا ہے اللہ دے عذاب قہر اور گرفت عذاب دے اندر آ جاتا ہے میرے حل کرو کی بیان کرنا بولو ہاں جی او ہی ہوں توجو نہ ہو گل سے نشین کر لو میں کو آلو ٹماٹر ویچن دی ریڑھی نہیں لائی ہاں <laughs> جی بس گسا نہ لائے خراب ہو جانے نے تو میں ویچ کے جانے نے یہ آلو ٹماٹر کی ریڑی نہیں ہے دی مستفا ہے اگر تسی نہیں سنو گے تو باقی ندی امت بڑی پیاسی پی ہے میں کسے ہور سنا لوا آئے میں نہ کرو ڈھابے کا مظاہرہ نہ کرو ادھر ادھر نہ ویخو ادھر ادھر تبجو نہ کرے فلم لگی ہوسانا پاٹ جائے جناب پاٹ نہیں جان دیں دن مستفا یار کمال ہو گئی ہے پچھے کوئی جامیان انتظامیہ یہ مطلب ہے مولا نے تینوں مینو ساریا نوجے اس واسطے کہ میں دنیا ویخنا جا کے میرے کی کر رہے آ تھی امن کو چنگے عمل کروٹیاں کر کر راضی اس دنیا کے اندر آیا توجہ تبجو تو پوری توجہ نہیں ہے تیس تو پوری توجہ کرو گے میں گل شروع کر دیا گیا ہاں جی تے او پتا نہ دی وجہ نال شعور اور عقل دی آ آ جناب آ آ کل عدم یعنی نہ ہون برابر شعور اور عقل کے نہ دی وجہ نال اج ہر بندہ یہ بس یار اپنی مرضی نال جو مرضی کی تھی رکھو ملاد شریف منا لو ٹھیک ہے باقی ساتھی جاتی زندگی ہے اسا ذاتی زندگی دے اندر اسلام داخل کریے نہ کریے یہ ساری مرضی ہے یعنی نظریہ بن گیا کلما پڑھ لو بس اہ لو لا اللہ محمد اللہ کلم پڑھ لو جناب مناد شریف کر لو لگ لو کھا لو کھو لو ایسے دے اندر ہی نجات پوری ہو جائے گی احکام اور مستفا جدو باری آئے ہر بندہ یہ شہری لوگ کہ شہری لوگ وہ کہتے نے تھے لفظ یہ تو ہماری پرسنل لائف ہے یہ ہماری پرسنل لائف ہے اس میں کسی کو کیا مداخلہ ہماری مرضی اور سادے لوگ جسم شہری کہ یہ ہماری پرسنل لائف ہے میرا جسم میری مرضی جٹ لوگ کیا میں جانا جن کا کم جانے مولوی اتنے میں اپنی کمر چاہیے اپنی کمر من اپنا پری بنا لگے میری زندگی چیک کیا مدلت کو یار نہیں سمجھ آئی ہاں اسی گل کا ترجمہ یہ پرسنل لائف ہے کیا مطلب زندگیاں سادی نے جانا بھی سابیاں ہیں ابا تو کلو بڑھ گیا مسلمان شامل تھی گئے ہیں کیا ہے کہیں تم مداخلت کوئی مداخلت جڑا زبان نال دیں دیں دیں لا من اللہ محمد اللہ اگر اے ہوئی گل اس دل چ اپنی رسالہ عظمت روانے مقام مستفا یعنی گل سمجھو ایک کلمہ شریف ہے نا جا کلمہ شریف جا پڑھ دو پتہ اصل کی حقیقت کوئی نہبلا کلم گی زبان ایک, ایک سودا ایک ہے جتنے تک کلمان پہ آ جان کا سودا اجا کہ لگا اجا میری اپنی کافی رات پڑا سہابا فرمے دے پر آپ کو محمد مستفا ویچ چھوڑے مسلمان کی شان تو کلما سود ہے کلمہ کیا ہے سود ہے کلمہ بندہ پڑھ گیا وی آپنی جان اپنی نہیں ردی اپنا مال آپ نہیں را و کئی ذاتی مالک نہیں راد نہ بندے کا چل رہا مالک عربی تاجدار ہو جنا دا دا وقت تا سی موت واسطے تیار ہے صحابہ فرمایا نہ یا رسول نہ اص ہے اصا کلمہ کلما پڑیا کہ نہیں نا نہ نا مالک تو سوڑیا. آل اللہ، اور جی بندے تے ترجمہ یہ مانا سمجھ نہ سمجھے یہ برادری والا مسلمان اے برادری والا ہے اتو بت والا ہے محل زبانی دعوے کرنے لائ مسلمان خرید مسلمان بندہ تا جی سینے وچ پاک نبیوا پل پی لکھا فن لا لیا ہے وہ بھی پڑھتے ہیں جی نبی پاک نمادا بھی پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں لیکن جسلانا کافر کبھی را دیلمان کبھی را دی جی اقبال فرمے لکبال نے قوم کی حالت بیاں فرمائیے سنا وا اقبال فارسی ہے یہ فارسی ہے میں عمران خان آدھا نا بسان خبر و فارسی گبرانا نہیں روٹی دا وبال ہے تسا بھی فارسی سن کے گبرانا مطلب سمجھا دے سا اقبال فرمائد فرمایا خترا بس سن مارا تر ہے مانا سمجھا نا اقبال فرمائے فرمایا مسلمان او کون وہ جی بے اگو بھی سجدہ کرے گی اگو بن کو بھی سجدہ کرے گا رب سونے کو بھی سجدہ کریں کیا مطلب ایک قوم بو بھی رانی رکھے گی نال آدیے ربڑ رسول بھی را دی ران فرما جائے یہ مسلمان بہتر مسلمان سو بہتر چراغ دیر بجا دو کعبے دے بوہے بھی بند کر دسیزاں بوہے بھی بند کر دلہ کے گھر کے دروازے بھی بند کر رہے ہو واسطے اکھے او قوم مسیح تے رب کچھ ہکو پتھر کچھ ہکوائیں لہٰذا لہٰذا او جئی قوم نہیں چاہیے جئی قوم نہیں چاہیے او مخلص لوگ چاہیے وہ جہ دلے ہمشی وانگوں مستفا کریم بت جائے وہ جڑے کلما پڑھنے کلما پڑن اپنی جان کا سوتا کر دین اپنے آپ ویچ دین فرما چاہیے میں گل شروع کی یاد یاد نہیں سبحان اللہ میں گل شروع کی اس قوم کا نظریہ اس قوم کا نظری پیار پیا گرنا قوم آدھی ہے کلم چا پا بنا دوں چنڈے چلا چار دکا سات بندے جا <سؤال> <سؤال> بس نجات پکی ہے بخش یہ ہوئی نجات ہالا گے یہ نظریہ گلا چکی بات ہے یہ نظریہ پاتے عقیدہ صحیح ہے درست عقیدہ ہے وے پڑھ لئی پھر صرف ملاد نہیں صرف چنڈے نہیں صرف دگا نہیں اپنے آپ پاک نبی دین دیکھنا پہنتا ہے وہ اقبال ہے فرمائے کہہ بھی دیا لائی لاہ تو کیا نہیں ہے تھوڑی توجہ نہیں ہے اس پاس کہہ تو کیا زباس کہہ تو کیا حاصل؟ مسلمان تو پوچھ بھی نہیں دلو نگاہ مسلمان ہی تو کچھ ہی بھی نہیں یہ اردو ہے پیر دلبان چرکنا سنا میرا پیر سلطان ادارے پیر فرماؤں فرمائے فرمایا میں پھر بھی کر لیکن ہر بندے دا اپنا اپنا نظریہ ہوگا ہر مولوی دا اپنا نظریہ میرا نظریہ یہ رب سونے دا ذکر جاری رہے اور اس ذکر کی برکت نال تھوڑے اچھی غفلت بھی نہ آپ توجہ بھی رہے تو دے بھی رو اس واسطے سیک فکرنا مد تم سات بولنے والے بولنا میں وہ نہیں ہاں جی میں اقبال ہے فرمایا اثر کرے نہ کرے ساری قوم کہ قوم کہ ہوں مولویا بھی گلانا چسر کھولی رہ گیا <تصفح> ملا خراب تھی با یزید مستامی دے پوترے بیٹھے ہو جی آبلا یہ ضروری ہے آخ آئی صحیح ہوئے لیکن یہ بھی ضروری ہے سنن بھی قبول کرا دل فیتی بیٹھا ہوئے وغیرنا جو قبولی قبول نا حضرت نو السلام اپنے حسین نے میدان کر پلادی کو تبلیغ فرمائی آئی اثر کہنا چاہیے اثر تو حسین پاپ نے کاتل کیا مطلب کو آپ لےج کمی آئی کو آپ امل چمی آئی جو اثر کہیں تھرت نو علی اسلام اللہ دے زبانگلے دل پہنا مطلب آخر آئی ہو سننے والا بھی تو برتن سننے والا بھی برتن کھیل کے بیٹھا ہوا تو نے جو ریلی سینے ملے محلے والا وہ نہیں نظر آتا قبول کرنے دل بھی سچی کرے سمجھ آ رہی توجہ نے جی نہیں فرمائی تا تا تا گل پے نہ اس واقعے وگرنا یہ نہ ماؤلی دانت بولو نہ بیٹھے نہ کسی ندرئیے مالک ہے اثر کرے سرفر میری فریاد نہیں ہے دا کتا لبری پنگائے آزاد او سو داد کی ضرورت نہیں قوم نے میں نظریہ بنا لیا جناب کلما پڑھ لو برادری مسلمان بن جاؤ جڑی ہاتھ چڑے نماز پالو لو باقی لوڑ کوئی نلو تردی, تردی، لکڑیسل تردی تردی। نعرا مار گلامی رسول میں موت بھی قبول ہے نہیں ہے نجات نجات اس جہان دی اگلے جہان دی نجات او لبھی جاب پاک نبی در تا دار بن جاوے بن گئی اترا مستفا نجات کا سب اللہ دے دے دی دا رب رسول دی پکڑا سبانی مولا سونے میں دے اندر اعلان فرمایا فرمایا یا مانوالو ایمانو یا یو اللہ کرو. رسول دی گال من لو. خدا بھی کسم کر کے نجات دا راستہ ایک اللہ دی تا کی تابے داری کی پاک محبوب دی تا کی تابے داری کی جائے نہ فرمانی کے اندر نجات نہیں ہے نہیں ہے بہاد سڈیا نجات نہیں ہے صرف نجات نہیں ہے اللہ کا دران فرما دو جہان کامیابی دو جہان کی نجات اور ملب نہیں ہے اللہ کا بھی تابے دار ہوے استفاظ کریم کا بھی تابے ہو خلاف حیدری محمد مصطفی مقام مستعفی بولا مائیں حجے سنت کہ بولا مفتی صاحب تو جو ہے تابے داری تابے داری حکم من نجات کا سبب بھی اور اگر نجات ہے تو صرف ایسے دے اسے اگر نجات پاؤنی آؤ اللہ سونے گے اللہ سونے گے قرآن والراؤ آکام وجہ فرماؤ مولا فرماؤں گا فرمایا فلاور لا یوکون اب بڑی قابل اور گل مسلمانوں جاگو جاگو سوچو اللہ سونے کا قرآن فرمایا فلا و ربی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدو فی اللہ سونے دا حکم کل کہنا دکھالک مالک دا حکم او حکیم رات جڑی تو وڈی حکیم وڈا وہ کوئی سوئی ہو سو فرما اے محبوب فلا و ربا کا رو قسمی ہے محبوبہ تر ربتی کسم تیرے رب دیکھ لا اے مومن نہیں بن سکتے اے مومن نہیں ہو سکے کتنے تک جتنے تک اپنے جھگڑیاں دے اندر تیرے فیصلے سے راضی نہ ہو جا جھگڑا یہاں کا ہوائی یہاں کی ہو, ہو معاملہ ای فیصلہ تیرے ری ہواضی ہونا اتراج نہ تردد نہ دل دے اندر کھڑکا نہ مشکل پیش نہ آوے فیصلے ہواجا منا کدیتا انج راضی ہو, ہو جان دلر ترد بھی نہ آکلیف بھی نہ آاسا اعتراض بھی نہ تیرے فیصلے پہ ادرو بھی تھر بن باہر بھیجن تا موس مولانا محمد فضل احمد تو بولو نا سہال قربان لیا فرمایا گل توجہ گل بڑی قابل ہے گل کابیلے توجہ ہے مولا سونے نے فرمایا فرمایا اے محبوبہ اے مومن نہیں بن سکتے اے مومن بولو اے مومن مسلمان اتنے تک نہیں بن سکتے جتنے تک تیرے فیصلے راضی نہ ہو جا تری گل داضی نہ اتنے تک نہیں اتنے تک اے مومن نہیں بن سکتے خدا دیا بندے یقینا جی یقین کرا جی ایڈا بے سوکھا مجمع میں نہیں اج تک ویک تسی بیٹھے میلو یہ نہیں لگتا یا میرے بیٹھے ہو یا بکے بیٹھے ہو وہ وقت عمران خان خبر نہیں پکیا پہ بھوکھے بیٹھے ہو تو پکیا پہ روسے بیٹھے ہو تو میں نہ ہو سمجھ آئے فرمایا راہ بھی دلکا بھی جٹکی زبان تاکہ ہر کن کو اپنا اپنا مطالعہ نال لال کی آئی تو آپ جی ویل تین دیا گلا کریں نظام مستفا کی گل قوم ہوگ شریعت رسول گل ہو گی ول ساری قوم کیا آدی ہے بل قوم آدی ہے مول صاحب گال ہی دیا سچیاں بھلا کیا کروں گال ہی سچیاں لے کے گال ہی دیا سچیاں لے کے مات ماریکی ہےکی چاہوں کیا مطلب عمل کروں تو بلا جہاں بندہ گال کرے تیری سچی ہے, بھلا مجبور ہے سمجھ ایمان تو خالی ہے ہاں یہ کھٹکا ہے مشکل سے مصیبت میں گاہ سمجھائیے تو بعد بندہ نبی آکھے مولو صاحب گل تاری سچی ہے دنیا کو بھی تا دیکھنے. پہ پہ تو دیکھ ل معاملات حالات معاشرے کو بھی تا دیکھنے دیکھ اس کو چا آکھنے میں یا تر ایمان اسلام نال کوئی تعلق نہیں برہمر میں گاہل دم تک مثال لینا ناراض نیو آئے میں مثال دینا جدہ داڑھی شریف کی گل کرے سو پل داڑھی منہ نہ کو تکلیف تھی سی جدہ سود دیکا حل کرے سو سود خورا, خورا کو تکلیف تھی تھی جدہ رشوت گاہل کرے سو پورے ضلع کی پولیس کو تکلیف تھی تھی بولیں فرما جگتی بینک دا سارا املا لانتی ہے سود کھانا سواملات لکھن والا سود تے گواہی دے دے دے سارا بینک کا عمل توجہ فرمائی جان دیکھا میں بینک کا منیجر ملاد کرائی پہ بینک منیجر نیشنل بینک کا جی سود دا سمندر ہونا دریا پورا پوری دنیا کی وہ اگو بدی لالت امریکہ سٹیٹ لائف کے تلے پہ چل رہا ہے وہ نیشنل بینک مجر ملاد کرائی پہ میں گال چکی تھی سود دی بندے نے ریات کرو کی ہاں بھاوے سجا ہو سننے والا ہو قوم نہیں بن سکتی مخلوق دا رزق نہیں میرا رزق بھی رب دے میری موت ہزار کی رب نر تبھی نر رسالت نر خلافت نار حیدری بولا حق حال سنت تو ہے بدنال بدنالا کھلا اللہ چس چیل یہ تو کبلایا چس نہ آپس پیچھو تھی تو باہر نکلنی شروع تھی گئی نکلن بھی کیبلا تم منیجر میں سوت پج نہیں آ <laughs> آه. آه. مولا علی فرماوے مولا علی اللہ کے رسول نے فرمائیے اللہ کا رسول اللہ اللہ اچھا سچی نفا ہے حن جناب جداری آئے سوچ بندہ ہدی سنا وے بینکر ہوشیئر ہوا مرضی ہو سچی ہے بینک وی جو دے تو بینک اس کو چیٹا آخر میاں کلمہ پڑھنا چھوڑ لے تو سکھا نہ رلوا کام نے کلمہ پڑنا تجو نہیں آہ ہا ہا ہا اور بابے فرید کو جانتے ہو ہائے بابا فرید فرمے مرے یہ اسلام ہے شیران کا میدان اتر گدڑا دی جھا کولے میں نہیں بے جائے اتر گیتنا دی جھا اس میدان کا میدان کتنا نہیں جا جو لانی نیل اتنے آیا قبول کیوں کیتا ہے جو قبول کر بیٹھے ہوں پچھا نمبر اکھا مر ہاں ہوں سی نا تناو بابے فرید کی بولی چاہا ہاں آ فرمائی دن فرمایا پڑھا کیا جلہ ہوا نہیں آ سارا چھوڈائی پچھو <سؤال> سن got to out play کل ملی بیٹھے یہ ہتے کو چھوڑ بے تھے کلہ بچ بے سے ملکی ککرے تھے کیا کیا رب دی بارگاہ گا پیسے فرمایا دنیا کا ربر سور اللہ لا گندر نے اے بے وفائی اے یاری نلا یہ چھوڑ دینی بادشاہ بھی مرت ہے جیب ابھی کفن کہ ہاتھ او بھی خالی پیا ل فرمایا اس وقت تہلے دین کو پچھو سٹی تھڑے مرے اے دنیا کو چپا لبا اے بے وفائی اے چھوڑ ویسی رب رسول یاری لا جی کبری چی ترٹتی آزاد تھی سفر سوجیا جو سی وہ جوڑی ہٹ گئی توجہ ہے کملا کرائی نہیں میرے گے جیسے تشریف جو اگر کدہ ہی نہیں دکھے تو محفل کے بعد دیکھ جائے لیکن تب نا فرو فرمایا دنیا جی دی خاطر جی دی خاطر اللہ رسول کو چھوڑی بیٹھے کنڈ کی بھیا اے بے وفاس بھی جے جے آسان سو کی گل کریے او جناب جدو سنا کی گل گے زانی نو غصہ لگے گا جدو شربی کی گل کران گے شرابی غصہ لگے گا چکنی پیے جدو کسے کسے پاک نبی تین پاکام کی گل ہی دے دین دے دے لے مولوی صاحب گالی سچی بھلا کو بینک وی کو اما وی کو آبا و کوئی آدھے برادری وہ کو وطن وہد ہے کوئی آپ کو ملک وی کو کاروبار وی گالی تو سچی ہاں گال کرے میں کلمہ کوئی قبول نہیں کلمے دا اعتبار نہیں مرے نبی پاک دے نظام اور پاکام دیواری آئی ہے اگڑ تے پھلے کٹ گنا ہے اور مسلمان ہوگا مسلمان اپنی دنیا کو دین دے پچھو چ منافق ہو گئی, وہ اپنے دی دیا پچھو چلے تو وہ جو ہے آ جا اتو اتو کلمہ کھڑا ہوئے نا وہ دے دین دنیا دیے پیچھو چلے دین بھی بچے دنیا بھی بچے جناب ساریاں سارے مقالے بھی راہے دین بھی راہے یہ نہیں تھی سکتا جیت دین راہد مقالے نہیں رح سکتے جیت بغیر ہوا دین بول بھی جائے. او, لگ او مولا سونے نے تیرا فرمایا نا سم لو ال مہاراجا نیم کدی تسلی با کرایا خدا دی کسم کر گیا آئی ہوں بندہ ہو حکم رسول دا اللہ اے جان میری ہے لیکن ترے حکم قربان تھی دوست ابا پچھا بیٹھنا سا میر بانی کرو آگا آگا تھی جاپو کلوہ دیتے ہیں پچھا آونا لوگی جاپیل بانی میر بانی کرو دیتے ہیں سوچھوے کلوہ دیتے ہیں سوڑی دیتے ہیں سوڑی دیتے ہیں سوڑی دیتے ہیں آتاکواپڑی ادوانی بالے سید امام او لیا تنقید شریفر شریف کی شریف بستی ہے میرا باد شریف ایسا فیج گئی پیر میرے علی شاہ صاحب اور میرے پیریا ٹرین پٹری آ گئی ریل دی ریل گاڑی پٹری جو آئی خلیفاج کرے دہور ٹرین آگی سگنل کٹھا سگنل آپ نے فرمایا کلو پڑھا کلو پڑ فرمایا جو چپرایا چپر کٹھی نے آ, لیکن کبلا میں دنیا چلانا گال کرنا دا مطلب یہ تنقید کرنا یا ٹوک مارنا مراد نہیں بادان نہ بول رہا لیکن جی, جی رب پیغام کم از کم اگر دی دی زبان, سا دی زبان دی آوے کو محمد عربی دی زبان نالو چننا تو نہ سمجھو لیکن ساڈے دل چوت نبی دی زبان د پاک نبی سرور نے فرمایا عظمت عربی دی عربی دی کرو کیونکہ میں عربی. آدم عربی کرو اثا قبلہ غیر قیدر رنگ چیز گئے ہیں شاقو عربی ہے شاخو عربی تو جناب صرف عربی کا قیدا پڑھنا نہیں آئی عمرہ گزر گئی چ <سؤال> لیکنچن رنگ دی کوشش ضرور کریں کہ لکھل واڑی زبان دا شوق رکھنا شیوا مسلمان دستور لی جڑا چیٹو کلمہ بڑی بیٹھا وہ ہو یار میں کوشش کرا میں بولی بھی ہار بول میں کپڑے بھی یار علی پا میں بولی بھی ہار بو میں اٹھڑا باوڑا میں کرتار تو میرے نظریے میں خیالات, دا خیالات دا جار علی بھی ہارے ہوئے تعلیم وی اہ ہوئے میرا رنگ ڈھنگ وی اہو ہوئے مت یار دے رنگ چرگے وی فرمائی گھلائی کری کہ پٹڑی تن بھی آپ سبحے باہن بھی سبح لے سن پیونا ل مولی صاحب ترین لگا ہوئے مولی آیا ہا ہا ہا مولی صاحب چاچ آ گئی اگلگنال بیٹھا کیا ہے یہ نہیں پتا کیا آخیا چس بدلی آئی ادو سننا ادو تپاس لیکن جہاں انڈو سنگا سڑے نہیں حاصل کراس حل سید میں گا بیٹھا کرے گا نا احکام مستفا نظام مستفا دی میں مستفا دی توجہ ہے پچھلے وا تمام یہ بڑی مصیبت اگے سڈے اولا ماں ہوں سڈے اولا اج سو ڈیڑھ سال پیچھا لگا جناب آلہ حضرت جا امام سنت امام محمد رضا سرکار جائیں اے سرکار پیر میرے علی شاہ صاحب آب آب سرکار جناب محدمہ سو ڈیڈ سو سال دارسا گزریا انہوں دا نے دور چل کام جہاں چنگا ہے نہ سر آئی نہ شیر آئی نہ بالکل سیٹے ادا حدیث قرآن سنا کے قوم کو فیل لگے لیکن آج کل جناب تقریر بھی مولی کرے نارے بھی مول بھی مارے زبا قوم ہر پانچ منٹ بعد قوم دیا رگا چ نب کے ہلاوے بھی لیکن وی قوم دے پلے شوق دی گل ہے شوق دی گل ہے جی گجے محبت ہوتی ہے وہ ہمیشہ چل رہا ہے اور جگہ فلت کا شکار نہ اللہ قربان جاؤ جا آم دیواری آن دیواری آوے ول جہا بند جہی مصیبت مولی صاحب گالیاں تیریاں سچیاں لیکن نظام دنیا خراب تھی گئی آ پاک نبی سرور کا فرمان سنا شعب شہب الدیز کی کتاب قربان جاو میرے پاک نبی سرور نے فرمایا لا الہ الا اللہ تم نے الا سخلا ہوں سب کت دیا ہوں الادیم دنیا ہوم الادیم کال اللہ ہوجو نے میں فرمائی سبحان سوبہ قربان اللہ ناراضگی تچا سی بہت شریف رہا اے کلمہ بول بول بول بولو, بولو آتیش کا فرمایا فرمایا اللہ کی ناراضگی تچاؤ لیکن کدو بچا دے فرمایا کدو کلمہ پڑھ والے رکھتے ہو پچھلے مار کے نو نہیں سمجھ آئی دین نو، احکام نو، نبی سرور دے پیغام نلے رکھتے ہو دے دنیا کے معاملات پا دکھتے ہوما اللہ کی ناراضگی ت بچوں بچاؤ فرمایا فائدہ آسروں سب کا دا دنیا ہملا ہم دی فرمایا جدو دنیا پہلے رکھن دنیا پہلے رکھ دین بعد چ رکھ جتنے تک تین دام پہلے, پہلے رکھن دنیا نکھم ناراضگی بچا لرمایا جدو دنیا نیا پہلے رکھن دنیا کے معاملات نیلے رکھن اور دی تعلیم تو کی لینا گے یہ نے اللہ دا قرآن نے. پاک نبی سرور پیار نے اپنے بچیا نو یہ پڑھاؤ دینے اسلام دی تعلیم پڑھاؤ دنیاداری چڑ دے لوگ کہ مولوی اے تعلیم نہیں کیویں کما گے دنیا سے کیو رہے نظام چلے گا مڑ آپ ری سکنے آپ سارے آنکھ دیکھا جی تھو پتہ لگ جائے گا آشک کیڑا ہے کلمہ پڑے خدا کی مولوی صاحب جی دنیا کا نی دنیا کا نی رام چلا را جی آپ ادھر جائیے اسلام آلے پاسے قرآن والے پاسے تو مڑ تج علی ساری دنیا ہی رہ جائے گی بول دے نہیں جے. تو میرے باغ نبی سرور نے فرمایا فرمایا دنیا نو پہلے رکھے دین نو پہلے دنیا کی فکر پہلے کرے دین کی فکر کرے آکان کی فکر کرے فرمایا کالو لا لا الا ل جد کلب پڑتے قال اللہ ہو گرب تم مولا فرماؤ گا تسا جھوٹے ہو رہا میری سال ہسمت اسلام <سلام> حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چیشتی مولانا سلطان محمود چیشتی صاحب حکم کا آیا ہوا ٹھیک ٹھیک ٹھیک جو میرے آقا رکھتے نے بعد چ رکھتے فرمایا, فرمایا جدو رکھ رکھ رکھ لوگ کلما پڑھتے مؤلا فرماؤں گا کال اللہ کدب تما جلبے کا اتبار کوئی نہیں کیوں اس واسطے قبول جان بیچن یہ جان بیچنے جنا احکام کی گل آئے شریعت رسول آ اے میری ذاتی زندگی ہے جو کلمہ رسول کا پڑی بیٹھا آشک فرما جڑے آشک ہوا نبی سرور حکم دی واری آ دے نے کروں تیرے نام پہ ناب پہد کروں تیرے نام پہ جافا ایک جا جہان جی بلا اپ ایک جان بچا کے بچے آسکا کا مطلب سونے جی اتانے بھی ساڈا نہ نہیں پورا ہوتا تو جہ نہیں تھی برا کرو کیا کرو <سرحن> ترجمہ بھی میرے پاک نبی سرور دے یار صحابہ بیٹھے سن؟ انسار بھی بیٹھے سن مہاجرین بھی بیٹھے سن اتو جنگ کا وقت قریب آئی پاک نبی سرور نے فرمایا صحابہ اصا جنگ لڑنی تھوڑا کیا ارادہ ہے تے اشارہ فرمایا انسار فرمائی اشارہ فرمایا تھوڑی کیا رائے ہے صحابہ فرمے نے ارد کی تھی یا رسول اللہ نخل اللہ محمد سو کیا پوچھنی ہے حکمت کر کے دیکھو اگر کرتنا پیش نہ کرو حکومت فرما کے لکھو آسکا نہ پتا بھائی وہ سر مایا جان مار دے گا اور مایا جد جانوار تیرے اتم آیا جند جانوار وہ ترے اتم آیا جت جانو جل نہیں تو جان نہیں تو کے جاؤ لوگ آتے مخت سر محمد پاک سنیا جانا محمد قربان ہو گئے دنیا بھی کامیابی والی ادار دے آخرت بھی کامیابی والی اے ہوئی اطاعت مستفا سی اللہ رسول کی سی وجہ دنیا دے اندر بھی کامیاب رہ گئے آخرت دے اندر بھی بلکہ دنیا دے اندر بہ کے جنت دی بشارت پاک نبی سرور دی زبان رمایا ابو بکر فل چند عمر فل چند عثمان فل چند علی فل چندہ فل چند سب چند کیسی؟ کی بلا تو مولوی نے کہہ دنتی بن گئے بولنا مسیت کی لوگ مولوی صاحب جنوب اپنے خاتمے کا ہی نہیں پتا وہ کسی نو جنت کی دے سکتا جنت دے وجہ کی سی دی کی ہے کہ داری اپنی جان نبی احکام نبی نبی شریعت واسطے قربان جہ اس پڑھ دے سن نبی سرکار نمازا بھی پڑھتے سن مسجد جب بھی پڑھتے سناقت رکھتے سن احکام نو قبول نہیں سن کرتے مسلمان شریف نہ مناف تر پکڑ اخلی سمام محمد رضا کا شہد ابد الحکم قبلہ کلمہ پڑھ کے نبی کیوں کس وجہ باقی کام کر لے سن لیکن احکام نیواری منافقت دے سن رکھ دے سن اتر نہیں سن آؤ نجات نہیں پا سکے دے قبلہ نبی پاک سرور پیچھے پڑھنا نماز اگر منافق آیا دے مسجد دے نبوی دیا نماز نہیں چھڑا سکیا نجات نہیں دے کبلا دے دل دے اندر دل دماغ سیمیا اج دسا پیار رکھیے کہ بلاد کی واری آئے تھے آ سک بن جائیے لیکن اللہ دے قرآن کی واری آئے پچھا نہ ہٹ جائیے سچی دسیا جی سنو ملاد چڑا لوگ اچھا یہ یاد رکھے جی میں پورا موضوع بیان نہیں کیتا میرا ہاں جی ادا بھی نہیں ہے آیا کملا الحمدللہ مولا سونے مولا سونے نے بڑا کچھ اتا فرمایا ہے بڑا کچھ اتا فرمایا ہے اجے تو میری مزید دو گھنٹے اور چاہیے سن ٹھیک ہے لیکن اتفاق کم کا بنیا کہ فوت کی ہو گئی محفل شریف دا وقت جہاں وجہ اتفاق میں اس واسطے یہ موضوع جہ پورا بیان نہیں ہو سکیا یہ چند گلا جناب نو سنائی نے وکرنا اجے تقریباً سچی سچی تو سچی گل پیا کرنا دو او رہنگی ہیں اتنی لمبیاں قرآن پاک کا پورا سفا ہوتا ہے سفے سفے دی ایک ایک حدیث ہے وہ اجے دو رہے ہیں... اجی، اجی، اجے جانا سی لیکن او بحفل شریف دی تاخیر نال وجہی کی وجہ میں اکتفا کرنا جناب ضروری اور چیدہ چیزیں گلولا حضور شاہ صاحب والوں بھی تشریف لے آئے باقی بےلی بھی آئے نے کہ جڑے وقت کی امتزار بیٹھے نے میںکاس صاحب نے جناب اختتام دی دعوت بھی دے ہے کہ بس اتحفا کر دو بانی محفل مناسب نہیں اپنی گل نو جاری رکھنا بس میں اپنی گل مکونا اور یہ یاد رکھے جے یاد رکھا جے خدا دی قسم کر کے آنا کوئی مولوی کوئی پیر آئے کوئی جنگ ہستیاد آئے کل یہ ہوئیے اگر نجات پانا پا چستفا سے جھک اس تو گل بدل نہیں سکتی شریعت رسول چولہا اپنے آپ پوا دے خدا دی قسم کر کے آنا یہ دنیا بھی لب جائے گی اگلی بھی لب جائے گی جی تم بہت زبانی کلامی دعویٰ رکھیا